بے شمار فضائل اشرا ذ الحجہ کے دن اور راتیں یہ بہت اونچے دن اور راتیں ہیں ذوالحجہ کے مہینے کے دس دن سبحان اللہ ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کی عبادت للت القدر جیسی اور پھر قربانی کا دن بعض اہل علم فرماتے ہیں یہ رو زمین کا سب سے افضل دن ہے اپنے رب تعالی کو راضی اور خوش کرنے کا دن اور پھر ایام تشریق اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے دن قرآن مجید جیسی کتاب میں ان دنوں کا بھی تذکرہ ہے اور راتوں کا بھی فرمایا وزکر اللہ حفیع معدودات اور فرمایا ولفجری ولایال عشر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر الله اکبر وللہ الحمد